الحمد اللہ من عبادی من والسلام على وسلام علاعبادی ف سد امبیا پلو <سؤال>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 اسلام قیا <عليك> يا سدی <سيدي> یا يا رسول اسفلادو يا يا سلام علیکی <عليك> یا <يا سيدي> نور ولی کَ و سہابی قیا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 کتاب کے دوران ہی گلا بند ہو گیا آخر جناح. آج کچھ افاقہ ہے جناب کے سامنے جس موضوع اتاطب رواں گا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 کہانی ارے کہیں بھی نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے نبی کی نشان بتر کرامائے کرام مساجد دی نشانیاں نشانی میری نشانی تو مراد حکومت اسلامی سنو آئی کہاں ارے کہیں بھی نہیں ہے نبی کی نشانی سنو آؤ نئی ایک کہانی اے یہ مشرا میں پڑھنا پہلا پہلا پہلا یہ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 ارے نقل والے آئے اقل جل بسے ہیں نقل والے آئے اقل جل بسے ہیں فسکل والے آئے وصل جل برسے جل برسے فصل اور وصلے دیتا ہے کوئی اتراز نہ کرے اور کوئی نہ مراد سریکی دے وصل نہیں خیال کرائے گی وسل فصل تما دے ملاپ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 نہ چا پرچی نخر چا نخر جی فقط دین کو چاہے ہے امداد عرشی فقط دین کو چاہے ہے امداد عرشی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 دیکھو الیکشن تو میں نہیں روک میں لیے نہ مانگو اسلام دا طریقہ یہ نہیں اسلام دا کسی مذہبی پیشوا کا جیت جانا اور بات ہے مذہب کا آنا اور بات ہے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 جو میرے سونے موضوع متعلق گزارشات پیش کرنا کی نام سوزوا اس بات شان نے امبیا اولیاء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 کرامات بھی رب واج ہوں صرف خاص بدد اللہ کے دے ہاتھوں دے ہی کرامت ظاہر ہوں نے توجہ نہیں فرمائی نے عزیزم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 دل نہیں بن سکے باہر بھی اتنے ظاہر دا بھی اوتے عشق دا بھی اوتے تو علم کا بھی اترے علی ورگے جڑے ہو لیں جے کوئی اسلام کی شاد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 حدیش حوالہ وکھا سکتا ہے مگر کر کے نہیں وکھا سکتا دعویٰ کی دا نبی مردے زندہ کر دے سن اگر منگے را میں ان چیر نہیں میں مین کسی دلیل دی نہیں کر کے کو وکھا دے بے. اگر تا نبی سچا سی تھی کر وکھاو مینو سابت ہو جائے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 چار پائی سر وقت اپنے اکاں اکھا کرتے فرما نے بچے اگر نہ حک ماریا گیا ہے حکم نال اٹھ دے کلوا پڑ کلوتا ہے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 وجو ایمانس یہ ہے کسے پاس سچی سونے جا ایک ٹولا سونی کا رکھا سو دی زبان تعب بول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 اس حدیث پاک اختر رب واہدہ ہلا شریق سونا نہیں جان قبض کردہ کر اختیار دن تو پہلو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 اے اب حیات نال جیون دے نہیں اصل گل لیا او اختیار دیندا اے پسند کردے نے ایتھے رہنا جڑے پسند کر لین دے نے رب فرماؤدا رہ جو جڑے آکھدے نے یا اللہ ہونا جانیاں انہاں دی لے جاندے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم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 اج اپنے علاقے سیر پر پتہ کوئی نہیں ویکن حقیقت میری اے سرکار بیٹھے گوڑا لیا کلار کے جان کے چیڑ دے پہلو انتظار وہ محمد یادگار سی دسنا چاہتے سن تین دسنے آسان ہیں. آسان محمد دی یادگار کو پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر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 دوسرے دن پھر <سؤال> گارج گیا کوئی واہ تے گیا اگوں پھر پیر شاہ بیٹھے لگا چوری چھٹ گئی اے پیر کرن ہی نہیں کرماز داری آئی وقت نماز دیا پیر مسلا نماز پڑھنی نماز پڑھائی میرے خیال سے چالی بارہ تو آپ نے ہٹایا اخیر چالیا دنوں دی آدت پی چلا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 میرے رب دے قرآن کی گل ہے تنا یہ گسا دی اگ سی ترآن ندلنا جے میں کر دگ پھر فیرے گا قرآن پر کے ہوں حوالا سو کس بندے کا حوالہ خود لکھ دے لقب لکھب محدین لقب غوث پاک میرا نے ہے میں پہلو بیان کردہ سا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 شیخ محمد صادق شہبانی قادری دی غاؤس باگ میران دے کول شیخ اکبر دے والد حاضر اندین عرض کر دینے اللہ جبالا میرے گھڑ پتر کوئی نہیں مہربانی فرما دعا فرما اللہ پتر دا فرماوے آپ فرما, فرما دینے کھلو جا میں نو پوچھ لیند دے آئے آئے, آئے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 رب وہدا شریک مولا تیری دعا کر دے گا نسے کا پتر ادا ہے کسی کا پتر وال جا سکتا ہے میں ابدل کادر دے کانڈ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 انہیں آخر چیتا کرو پتر جائے یاد نہیں جی. آپ <تبار> <تبار> اللہ سونے نے چیتا ہی بلا چڑیا آپ فرماند میں کدو دیتی بزرگ <تبار> <تبار> <تبار> فرمایا بھول گئے اولاد تی رب نے بولیاں اگاں ترن ایگ ترے وراثت ہی ترنی سی نہ میں پوچھنا ایمان نار درسو او 40 سال زندگی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 کسے عرض کی حضور اتنے بندہ عبادت گزاریا. وقت تین چار بیویاں بی بی بی بی بی بی بی نے بھی بیٹھا ہوں یہ گل آل کدھر گئی نے بے لیو گل سنو اللہ دے فکیر دیا کرامتوں کا انکار نہ کرو ای بندہ محروم جہ جا ہو ہے من لیا کرو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 سو سو سو سو اگر بھائی جی جی مان دس ہوگا میں من نہیں منتا حاضر ناظر اگلا گل کر تو سونے دی گل کرنا اصا تین آپ بخا ہیں سونے کی تابے داری جی ہر پتے آس رکھنے کی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 میرے خیال دے مادرت میں ای بے سورا ہی سناواں بےسورا سواد نہیں آگ سیانے آگے نے بے بےسورے رونڈ نال چپ چنگی پھر انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی تو بھیا ٹھیک انشاءاللہ پھر کسرا کٹ دے گا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 جا کے پوچھو بھی مل گیا اللہ کیا ایمان نال دسیا جی اے مذہب نے حق مذہب جہا ہے اسابت کیا یہ دلیل سابت کیا کہ ہور بولنا کی ہوں جی تسی آخو کہ یار گل سواد نہیں آیا فلان چڈو کچھ ہے نہیں پیر صاحب کی بلا شہر فرماش فرما میں بہت پریشان بیٹھا طبیعت تو آرف کڑی ای فقیران دی شان دس دیا فرماؤں فرما شہر جاڑ شہر اجاڑ ڈھونڈے پھر دے